صحمن و رحمۃ اللہ وحمد علیہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سکین موجود تمام خوران کرامی اور میرا نیا شہید میں موجود خاران گرامی اور باقی تمام صاحبین سب کو سلامت کرتے ہیں عمر سے صلی اللہ دہر کتابی میں سے آج ایک باب ہے باب القرض اس کا درج نمبر ایک ہے پیج نمبر دو سو چھسٹھ قرض جو ہے اردو میں بے قرض کے معنی نہیں لیکن ادار ہے اصل اردو میں تجمہ اس کا ادھار ہے بابر قرض یعنی ادھار کا ہمیں پتہ ہے ادار کب ہوتی ہے ادھار کے پہلو قرض کا معاملہ جو ہے یہ ہے کہ ہمیں ضرورت کے موقعے پر دکاندار سے کوئی سودا لے لیتے ہیں چاہے چائے پانی کوئی بھی چاہے ہو تیل ہو آٹا ہو گندم ہو جو ہو کپڑا ہو تمام زورتی زندگی جو ہے وہ چیزیں انسان دکاندار سے جو ہے لے لیتے ہیں قرض کے طور پر یعنی جنس پہلے لے لیتے ہیں اس میں اس میں جو ہے قیمت اور سمن یعنی قیمت بعد میں دے دیتے ہیں <coughs> تو قرض اور سلم سلف بالکل دو اپوزٹ قسم کا معاملہ ہے بے سلم میں جو ہے قیمت پہلے دیتے ہیں جنس بعد میں دیتے ہیں اور بابل قرض میں جنس پہلے دیتے ہیں دکاندار اپنے سامان پہلے دیتے ہیں خریدار جو ہے اس کی قیمت اور سامان جس عربی میں بولتے ہیں وہ بعد میں دیتے ہیں شاش تعالیٰ فرماتے یسو القرض و قرض کا معاملہ صحیح ہے شرن فیم تمام چیزوں میں یسوفی فی, یسیف فی سلم جس میں بے سلام اور صلاف جائسے ہاں بے سلم میں جو ہے بعد میں دیتے ہیں پیسہ پہلے دیتے ہیں قرض میں جنس پہلے دیتے ہیں دکاندار جو ہے فروخت کرنے والے خریدار اس کی قیمت بعد میں دیتے ہیں فرقی بنیادی فرق تو وہ تمام چیزیں جس میں سلم جیسے اس میں قرض بھی سے جیسے, جیسے کل ہند دتی جیسے گندم و شہری جو ان سب میں میں قرض صحیح اور ان کو کیسے دینا ہے کیلن پیمانے کے ذریعے سے ماں ناپ کر, دیستے یا یا کر دیتے ہیں ہاں اور یا وہ یا تو ترازو وغیرہ کے جیسے تول کر دیتے ہیں اور روٹی جو ہے وزن وادہ روٹی جو ہے وزن کر کے بھی دے سکتے ہیں آدھا گن کے بھی دے سکتے ہیں جیسے پاکستان میں عام طور پر ہوٹلوں سے روٹی گن کے لیتے ہیں ہاں جو بعض ملکوں میں اسلامی وہاں وزن کر کے دیتے ہیں قلعہ وغیرہ میں تو کما کا ان جس طرح جو ہے جس شہر میں جس علاقے میں جس طرح متعارف ہے جس, جس, جس طرح چلے آ رہے ہیں اس لیے بعض ملکوں میں بعض شعروں میں روٹی وغیرہ تول کے دیتے ہیں بعض میں گن کے دیتے ہیں تو جس جی شر میں جی شکل میں اسی شکل میں کر سکتے ہیں اور ضہاب و والفیت اس طرح سونا اور چاندنی کا تھا لیکن اسی طرح یعنی وہ بھی کرس کے شعر میں دے سکتے ہیں لیکن سونا اور چاندنی یا کہنا توڑ کے ہی دیا جاتا ہے یہ تول کے دیا جاتا ہے وہ <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> مصطاب <مستعب> بن اور یہ قرض کا جو معاملہ ہے شرن ہاں جی جس پہلے دیتے ہیں قرآن بعد میں دیتے ہیں تو یہ معاملہ شرن مصطاب عمل ہے باعث ثواف ہے دکاندار کے لیے قرض کا معاملہ جو باعث ثواب کا میں کیوں کیونکہ یہ قرض کا معاملہ لینڈ میں کیونکہ یہ قرض کا معاملہ معاونت ہو ایک نو جو ہے معاونت ہے جی ایک نو تعاون ہے جی کن کے لیے یہ ایک نو تعاون ہے معاون فقراء ہے فقیر غریب تاندار لوگوں کے لیے فقیروں کے لیے المشاکین مشکلوں کے لیے ولمفلثین وہ لوگ جو بالکل مفلس ہیں خاص حالی ہو چکا ہے بس طور پر جو ہے فقر آ کر سفر جو ہے ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو بہت زیادہ بتحال ہے ہاں جی اور وہ بالکل حافظ کچھ بھی نہیں مساکین کے عام طور پر یہ کرتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس تھوڑا بہت لین گزارا نہیں ہوتے مخلص جو ہے فطم ابھی آگاہ کے بابوں نظارے میں وہ لوگ ہیں جس کی گھر کی عمدہ مال جو ہے ختم نہیں ہے ختم ہو چکا ہے اور جو ہے کم قیمت والی بے عزش چیزیں ہیں باقی ہیں ایسے شخص کو مفلج کہا جاتا ہے اور اس کی زندگی کا گزارا نہیں ہو وہ یم لگ اور یہ قرض کے معاملے میں جو اس جو چیز سے قرض کے طور پر بیچا جاتا ہے اس کا مالک ہو جاتا ہے بالقبض جب خریدار اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں دکاندار جینس دے دیتے ہیں خریدار جنس کو قبضے میں لے لیتے ہیں یہ تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے خریدار اب فرماتی اس کے بے قرض کی صورت میں جو اس میں چونکہ قیمت بعد میں ہی دیتے ہیں لہذا اگر بعد میں دینے کی شرط لگائیں تو یہ شرط جو ہے لازم نہیں ہوگا غلام شریط اگر اس میں قرض کے معاملے میں شرط کیا جائے تاجی لینے قیمت قیمت بعد میں دینے کا لم عزم تو یہ شرط لازم نہیں کیونکہ یہ قرض اس معاملے کا آ ہے جس میں قیمت بعد میں دی جاتی ہے لہذا پھر اس کو شرط کرنا نا حاصل لہذا ہے لازم نہیں والریت رہن البتہ فی اور اگر شرط کے جائے دکاندار رہن شرط کریں یعنی وہی کوئی چیز آبی چونکہ وہ چیز تو دے رہے ہیں لیکن طرف سے ابھی قیمت تو وہ نہیں لے رہے ہیں قیمت تو اس نے بعد میں دینا ہے تو ابھی یہاں اعتماد وہ خریدار قیمت نہ دے دیں تو لہٰذا دکاندار کی اطمینان کے لیے وہ کوئی سامان اس دکاندار کے پاس گروی رکھے ہاں جی گروی رکھے اس کا رہن بولتے ہیں لازمت ہے اگر دکاندار شرح لگائے راہن و راہن گروی کا پھر اس قرض کے میں یہ الزم تو یہ لازم ہوگا تو گروی رہنا پڑے گا خریدار کو وہ من کا علیہ دین اور وہ شان جس کے اوپر قرضہ ہے جیسے دوسرے سے کوئی چیز بدصورت قرضہ خرید لیا اور سائبو پھاكا تھا اب میں نے اس دکاندار سے کوئی مال خرید لیا قرضے کی شرط میں میں نے قیمت دینا تھا ان قیمت دینے کے ٹیم پہ جو ہے وہ مالک جو ہے وہ فاقا تھا مالک کیا ہوا وہ غائب ہو گیا ہاں جی فقاط ہو گیا پھاقت ہو گئے غائب ہو گیا پتہ نہیں چلا وہ کدھر گیا کہاں گیا ہے جی وہ صاحب کا مالک فاقا فاق دین غائب ہو گیا فاقوط غائب ہو گیا فاق دین بالکل گم ہو گیا سم ہے، پتہ نہیں چلا کدھر گیا کہاں گیا اور و غبن یا وہ غائب ہو گیا پھر شہر وطن سے ایسے غائب کے منقطع جس کا شہر سے گاؤں سے مالا خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے غائب ہوا ایسے غائب کی تعلقات خط اس سے بالکل منقطع ہیں کوئی خط آج کل فون کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اور کہاں کدھر ہے اس کی طرف سے کوئی خبر نہیں آ رہا اس طرح ہو جائے وہ جس سے آپ نے قرض لیا ہے تو جس نے قرض لیا ہے وہ معروف شخص کو حکم یہ واجب و یہ جی والے اس معروض پر علاج یعنی معروض پر جس نے قرض لے اس پر واجب ہے فضا الدین اس کے قرض کو ادا کریں ہاں دین کو قرض کو ادا کریں اور خود جب وہ خود موقع پر نہیں تو کیا کریں وہ آج لوگ اس کے قرض کو الگ کریں مال مالی اپنے مال سے ان د وفات, اپنے وفات ہیں اپنی وفات اگر خداً حفصہ کو دکاندار نہیں ملے جس اس نے خریدا ہے اور تو پھر وہ اس کے قرضہ کو ادا کرنا ہے تو کیا کریں گے اور خود بیمار ہو کے دنیا سے جا رہے ہیں تو اس کے لوگوں یہ کہ الگ کریں اس کے قرضے کا اپنے میں سے ان وفات خود کے مرنے کے وقت اور وصیت وصیت کریں اولادوں کو یا کسی بھی وسی کو بلا کے اور اس کے بعد میں وہ پیسہ وہ قیمت دے دیں اور اس سے کہیں بیان یوں صلاحیت کی پہنچا دیں اس قیمت کو لے ہی اس قرض کے پاس جس سے قرضہ لیا ہے اس شخص کو وسیع جس کو وسیعت کے وسیع ہاں کو اوپر واجب ہے کہ وہ پہنچائیں اس وصیت کی چیز کو اس صاب مال کو اس کے قیمت یا صابق مال کو پہنچا دیں اگر وہ مل جائے کسی بھی وقت اور وہ نہ ملے اولا و یا اس کے وارثین تک پہنچے وہ وسیع یا خود ان سب موت اگر اس جس سے آپ نے قرضہ لے اس کی موت ثابت ہو جائے ابھی تو جگہ وہ فوت ہو چکا ہے تو پھر اس کی وہ پیسہ جو ہے اس کی ورثے کے حوالے کریں ہے وہ علم یق اللہ وعلسہ اگر اس کا کوئی وارث نہیں دور نزدیک نہ تو کیا کریں پیسہ تو اس کا ہے میں نے قرضہ لیا تو یہ تصداخل وسیع تو صدقہ کریں وسیع بھی اس مال کو ان اس مرنے والے کی طرف سے ہاں جی جو جس سے اس بندے نے قرض لیا یہ اس کی طرف سے ورثے صدقہ کریں کہ اللہ اس پیسے کو ثواب اس کو پہنچا دے خوب... <تصفح> اوپر کہا تھا <تصفح> کہ اگر جو ہے دکاندار شرط لگائے قرضے دیتے ہوئے آپ میرے پاس کوئی چیز گروی رکھ رہ دو رہن رکھ رہ دو تو اس پر عمل کرنا اس قرض لینے والے پہ لازم تھا اب اسے رہن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نہ رہن ہو رہن جو ہے کیا چیز ہے ہوا وہ گروی کیا چفاؤ وسیع قتون یہ ایک جو ہے وسیقہ ہے وسیقہ نے ایک نمانت ہے اور اور بہان لدین مرتح جس دین مرتحین کیسے بولتے ہیں وہ شخص جس نے قرضہ دیا ہے قرضے پر آپ کو سامان دیا ہے اس دین دوسرف دکاندار جس نے قرضے پر سامان دیا ہے اس کے قرضے کا لدین لد اس کے قرضے کے بدلے میں ایک وسیقہ ہے ایک قابل ہے اعتماد چیز ہے یعنی ایک نو امانت ہے کہ وہ جو ہے اس کے پاس آپ اپنے سامان دیں گے وسیقہ نے اس کو اطمینان دلانے والی ایک چیز ہے جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے دین المتہ قرضہ دینے والے اور آپ کی چیز کو بطور رہن گرمی اپنے پاس رہنے والے کے لیے اس کے قرض کے بدلے میں ایک نو وسیقہ ہے اس کے لیے کہ دسکیرہ ہے کہ مال اگر کل وہ قیمت نہ دے دیں تو یہ اس کے حد میں ایک, ایک چیز ہے ہاں جی کہ وہ اس کو بیچ کر اپنی قیمت نکال سکتے ہیں تو ارتحانی اور اس رہن کے معاملے میں لازم ہے ایجاب و القبول رہن رکھنے والی سات طرف سے ایجاب یعنی جس نے رہن رکھا ہے جس نے قرضہ لے کے ابھی رہن رکھوا رہے ہیں وقبول جس نے آپ کو سامان قرضے پر دیا ہے اور آپ سے رہن اپنے پاس رکھوانا کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ایجاب اور قرضہ لینے والے طرف سے قبول قرضہ دینے والے طرف سے ہوتی ہے تو رہن میں بھی ایجاب اور قبول شرط ہے وال ایجاب و ایجاب کیا چیزیں لفظ نہیں کیسے لفظ ہے ید العال اعتحان ہے جو دلالت کرتی ہیں اعتحان ہونے کے روی پر یعنی اس لفظ سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ سامان میں اس دکاندار کے پاس اس قرضہ دینے والے کے پاس بطور گروی بطور رہن رکھ رہا ہوں اس قرضے کے بدلے میں جو اسے لیا ہے یہ بات میں آنے والے کوئی الفاظ بولیں ہاں جی لفظ جلات کرتی ہے گروی پر رہن پر گروی رہنے پر کاکول رہن جیسے گروی رہنے والا جس نے قرضہ لیا ہے اس کا یہ لفظ ہے رحن تو کا میں نے آپ کے پاس فلاں چیز بطور گروی رکھا یا یوں بولے او حاض یہ چیز وسیقت نے یہ آپ کے پاس ایک وسیقہ ہے ایک امانت ہے اور ہاں جی کس لیے لیت میں ان نقال بکت تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ بھائی اللہ یا پتم معلوم کا یہ کہ آپ کا مال میرے ہاتھوں سے فوت نہ ہو جائیں آپ کا مال ضائع نہ ہو جائیں اس کے بدلے میں آپ کو آپ سے قیمت ہر صورت میں ملے گا وغیر اس کے علاوہ منال اباراتی دوسرے الفاظ میں بھی آپ بتا سکتے ہیں گروی کے الفاظ المعدیتی وہ الفاظ جو ادا کرتے لہٰذا منع اسی معنی کھو یعنی کہ میں یہ چیز آپ کے پاس گروی رکھ رہا ہوں بطور رہن رکھ رہ رہا ہوں تاکہ آپ مطمئن رہیں کہ آپ کا مال ضائع نہ ہو جائے والقبول کیا ہے اب قبول تو جس کے پاس ریزو رکھیں گے وہ دکاندار جس نے آپ کو سودا قرضے پر دیا ہے گروی تو آپ نے اس کے پاس رکھنا ہے تو اس کی طرف سے قبول ہوگا تو وہ قبول کیا چیز ہے وہ ہوا یرزا. وہ یہ کہ راضی ہو جائے متحین گروی جس کے پاس رکھا ہے یعنی وہ دکاندار جس کے پاس آپ نے گروی رکھا ہے وہ راضی ہو جائیں بزال کا ایجاب آپ کے اسی ایجاب پہ آپ نے کہا میں یہ چیز آپ کے پاس گروی رکھ رہا ہوں اسی پر وہ گروی جس کے پاس رکھا ہے وہ راضی ہو جائیں وہ دل سے راضی ہو جائیں وہ یا رہنا اور عملاً آپ کے رہن کی چیز کو اس کے بعد جو چیز آپ بطور گروی رکھنا چاہیں اس کو قبول کریں اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اپنے پاس رکھ لیں تو یہ اب قبول ہو گیا اس کے طرف سے ہاں جی آگے فرماتے ہیں حقول ما یا جزوئی خرمل تو باہر وہ چیز جس کا بیچنا جیسے شرن یا جزو جیسے راہ نو اس کا بطور گروی رکھنا بھی صحیح ہے بلمشا مگر مال مشترک مشعین مال مشترک جس میں دونوں کی شراکت ہے غیر منقسم تقسیم نہ شدہ دو بھائی کے باپ کے جادہ تھے جو تقسیم نہیں ہوا اس کو مشاع بولتے ہیں مشترک مال سوئی مشترک مال کے کن المشاح کیونکہ مشترک مال غیر تقسیم شدہ مال اس کا یہ جو بیگ ہو اس کا بیچنا جائز ہے لیکن جو اب بیچیں گے اپنے حصے کو بیچیں گے ہاں جی لیکن لا یوز و رانو لیکن اس کا گروی رہنا جائز نہیں اس مشاع والے غیر منقسم چیز کو البتہ اور اس وقت رکھ سکتے ہیں اللہ بعف فتح شرکا مگر رکھ سک اس وقت جب تمام شرکا کو پہچان لیں یہ یہ یہ یہ یہ لوگ اس مال کا شریک ہیں وہ اور وہ سب راضی بھی ہیں کہ یہ مال میں فلان کے پاس بطور گروی رکھ رہا ہوں اور یہ قاضہ لے رہا ہوں لے رہا ہوں اس پر جو ہے وہ جن جن کا اس مال میں شراکت ہے وہ سب راضی ہو تو مگر یری رہنا جائز نہیں ہے مشترک چیز کا غیر منقسم چیز کا الا مغم ہوتے شرکا مگر جن جن لوگوں کا اس مال میں شراکت وہ ان کو پہچانے والوں اور ان سب کی رضامندی کو پہچانے تو ہی جائز ہے باقی حرماتیں وہ کلو مایا جد رہن پسند ہر وہ چیز جس کا آگروی رکھنا جائز ہے دوسری طرف سے لاجود بیلن اس کا بیچنا جائس نہیں ہر وہ چیزیں کا گروی رہنے جائز کو بھیجنا جائز نے جیسے کب ایماتبار رہو جیسے بھیجنا اس چیز کا جو اس کی یاتبار رہو جس کو مفت میں بغیر کسی معاوضے کے بغیر تبارے جسے مفت میں آپ کے دوست نے آپ کو اجازت دے دیا لے رہنے یا گروی رہنے کا ہاں آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا دکاندار سے ہاں جو آپ کے پاس اس نے بتا میرے پاس کوئی چیز گروی رکھو تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھا تو آپ کے دوست نے اپنا کوئی سامان میں نے آج موبائل آپ کو دے دیا چلو تم فلاں آدمی سے قرضہ لے لو اور یہ میرے موبائل اس کے پاس گروی رکھو جب آپ پیسہ واپس کریں گے ان سے لے کر مجھے دے دو اس طرح ہو سکتے تو جیسے کبھی ما تبار روج یہ مثال یہ جیسے بینا اس چیز کا جو مجانن بدونے بدو نے کسی معاوضے کے آپ کے دوست نے آپ کو دیا ہے لے رہے گروی رکھنے کے لیے تو آپ اس کو گروی رکھ سکتے ہیں بھائی اللہ کا جو, جو تو جائز ہے اس چیز آپ کے لیے رہنا اس چیز کا بطور گروی رہنا جائز ہے آپ اس کو گروی رکھ سکتے ہیں اس مالک کی اجازت سے دوست کی اجازت ہے لیکن اللہ کا لیکن جائز نے آپ کے لیے اسی چیز کا اسی مشترک چیز کا جو ہے بیچنا یا اس چیز کا جو آپ کے دوست نے آپ کو حیر رہ بد رین رہنے کے لیے دیا ہے اجازت اس کا رہن رکھنا تو صحیح ہے لیکن اس کی اجازت نہیں لیکن ولا یا بیگ لیکن اس چیز کا بیچنا جائز نہیں کیونکہ دوست نے آپ کو اسے گروی رہنے کے لیے اجازت دیا ہے بعد میں جب آپ رازا واپس ہے وہ چیز واپس آئے گی خود کے پاس اور گروی رکھنا کا یہاں جو ہے بیچنا جائز نہیں لہٰذا ولا یا جز اللہ کا آپ کے لیے جائز نہیں بیگ اس چیز کا بیچنا بس معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو ہے جس کا جو ہے رہنا رہن، جس کا بیچنا جائز ہے یعنی کل مایا جوز رہنما ہر وہ چیز جس کا گروی رہنا جیسے لایا جز بے اس کا بیچ جائش نہیں ہے جیسے بیچنا اس چیز کا جس کو بطور توار تبرو، یعنی تبار یعنی بیجونی کسی معاوضے کے آپ کے دوست نے آپ کو دے دیا लिए तो گروی رہنے کے لیے تو اس کا گروی رہنا تو صحیح ہے کیونکہ اس نے گروی رہنے کے لیے دے دیا یعنی کا بیجنا یہ جز اللہ کا رہن صرف آپ کے لیے اس کا رہنا جائز ہے اللہ یہ جز اللہ کا بے لیکن آپ کو اس کا بیچنا جائز نہیں تو اس بات سے ہم نجے پر پہنچا پھسارا رہن ما ہو گیا رہن گروی رہنا عام ہو گیا مین بے بے سے یعنی رہن کا دائرہ وسیطر ہو گیا ہو گیا بے سے ہاں بے والی معاملے سے کیوں اس لیے کے اوپر بتا دیا ہر وہ چیز جس کا ہاں جی رہن رکھنا جائز ہے اس کا بیچنا جائز ہے نہیں ہے ہاں جی اس بات یہ سمجھ میں آ گیا کہ رہن جو ہے عمومی ہو گیا ہاں جی رحم عام ہو گیا من البش ہے تو بےآخاس ہو گیا یعنی کچھ چیزیں کا جو ہے بیچنا جائشے تو پر نیچے والے بات سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے دوست نے آپ ایک چیز رہن کے لیے دے دیا بیچنے کی زیادہ نہیں دیا تو اس سے معلوم ہوا ہر وہ چیز جو رہن رکھ سکتا ہے اس کا بیچنا جائز نہیں رہن رہنا جائز ہے تو اس میں اس نظر پر پہنچا پہ رہن کا مفہوم اور یہ عمل یہ معاملہ عام ہے جواز کے لحاظ سے منٹ بے بیس ہے ہاں جی سے عام ہے رہن کا اندازہ وسیع ہے تو آج کے انداز یہیں پر اتفاق کرتے ہیں